پرانا مختار موریدن کو حضرت العلامہ طاعلی مختلف و موضوع دا دا ام بی 3 پارا زمنگ دکان پتہ تعیث اشاعتی توید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی اور انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس of okay. food. تطرد المزيم يدرون ربهم بالوضاة واللاشية يريدون وجه وقال الله تالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا ما في الصحف صحف ابراهيم وموسى صدق الله الوازين إلا الله وملائكته يسلمون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا ناء ومولانا محمد وبارك وسلح انتہائی تہائی قابل احترام اللہ نائکرام زیم اسلام حضرت شاخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی کچھ لوگوں کی تقریریں سن کے یہ احساس ہوا وہ جو میرے شہر کی ضرورت تھی استقامت تھی بہادری تھی بھی اس کی تاثیر اس سٹیج پہ موجود ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے اردو کی پرواہ کیے بغیر کھل کے ایسی باتیں کہہ دی جو باتیں دین کے نام پہ روٹیاں کھانے والے بھی نہیں کہتے اس کا رد عمل بش کو پھر یہ کہنا کہ جس کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے وہ ڈراتا ہے اس کاندھے کو کون نہیں جانتا اگر اس کا کوئی رد عمل ہو تو میں اٹک کی عوام سے یہ امید رکھوں گا کہ آنے والے الیکشن میں وہ ان لوگوں کو اس سے بھی بڑھ کے کامیاب کروائیں کروائی میں نے اس سٹی سے کافی دیر بیٹھ کے کچھ گرم کچھ نرم کچھ جلالی کچھ جمالی تقریریں سنی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کچھ مہربانیاں دشمنوں نے بھی کی اور کچھ چرکے نادان گوستوں نے بھی لگائے یہ میلاد کے نام پہ دما چوکڑی مچانا میں سے کہوں گا کہ ہمارا تعلق علماء دیو سے ہے اور ہمارے اقابر نے عیسائیت کا مقابلہ کیا ہمارے اقابر نے مرزائیت کو چاروں شانوں چت کر دی ہیں ہمارے اکابر نے ملک میں رف کو ننگا کی یہ بڑی طاقتیں تھیں مرزائیت کی عیسائیت کی رف کی تیری تو حیثیت ہی کوئی امیر آہ, آہ. شریعت حضرت سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان قبر پرستوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے چوڑنے والی بھی تاریخ ہے پر تبھی کوئی تاریخ نہیں انگریز کے خلاف تم نے کچھ کیا ہو لا یہ کوئی سبوت جس اپنے اعلی حضرت کو تم نے جنگ آزادی کا ہیرو کہا جس جنگ آزادی میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نالوتوی رحمت اللہ علیہ اور جس انیس سو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں امام الہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ انگریز سے ٹکر لے رہے تھے جب ہمارے لوگ مالتا کی جیلوں میں پیدے کاٹ رہے تھے تم نے کہا ہمارا آلہ حضرت جنگِ آزادی کا ہیرو ہے میں نے کہا ذرا اپنے اعلی حضرت کی تاریخ پیدائش تو بتاؤ کب دنیا میں آئے اٹھارہ سو چھپن میں جنگے آزادی لڑی گئی اٹھارہ سو ستاون میں اس بیچارے کی عمر ایک سال سی وہ سال کچھ بھی نہیں سی پایا آپ نے اسے جنگے آزادی کا ہیرو بنا کے رکھ دیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے شاہ جی نے کہا چوڑیاں دی بھی تاریخ ہوتی ہے پر تعلی کوئی تاریخ نہیں اور میں شاہ جی کا ہم نام کہتا ہوں تیرے پاس پلیٹ پیٹ سٹیج کے سوا ہے ہی کچھ نہیں یا تیرے پاس پلیٹ ہے یا پیٹ ہے یا سٹیج ہے حق کے لیے علم بلند کرنا یہ تیرا کام نہیں ہے یہ غلام اللہ خان کا کام تھا تم انہیں گالیاں نکالتے ہو لیکن غلام اللہ خان جس اسٹیج پہ تھوک دیا کرتا تھا تم جیسے مولوی پیدا ہوتے تھے تو تو ہے ہی کچھ نہیں ہم نے عیسائیت کا مقابلہ کیا مرزائیت کا کیا رف کا کیا تیری کیا ایسائیت کسی جت کو مولوی نے کہا تھا نمازیں پڑھا کرو بڑی برکت ہوتی ہے اس نے کہا چلو بھی گائے بکریاں ہیں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اس میں جاتا کیا ہے اس نے نماز پڑھنی شروع کی ایک دو دن نماز پڑھی ایک بھیس مر گئی تیسرے چوتھے دن ایک گائے مر گئی پانچویں چھٹے دن ایک بکری مر گئی سارے جانور مر گئے ایک کتا رہ گیا کٹا جو ایک دن بولنے لگا تھے جگہ کیا چپ کر رہا ہے تو دو نفلہ دی مارے ہم نے عیسائیت کا مقابلہ کیا مرزایت کا مقابلہ کیا ہم نے رفظ کا مقابلہ کیا تو تھے دو نفلہ دی مارے حضرت شاخ القرآن کا ادارہ ہے اور اس ادارے میں جو جلسہ ہے اس کا عنوان اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا توحید و سنت کا انفرنس شیخ القرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صرف شیخ القرآن نہیں تھا فنا فل قرآن بھی تھا آہ! ان کی تقریر قرآن پاک سے لبریز ہوتی کیوں نہ ہو جن سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ وہاں بچرا کا مردے کلندر جس کو دنیا مولانا حسین علی کے نام سے جانتی ہے رحمت اللہ علیہ میں تھوڑا سا مولانا چند محمد صاحب کی تقریر سے تھوڑا سا میں نے کچھ باتیں اخذ کی ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دو سے کوئی الگ آدمی نہیں ہے انہوں نے حدیث پڑھی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی سے رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے قرآن کی تفصیل پڑھی ہے مولانا محمد مدر نالوتوی رحمت اللہ علیہ سے یہاں تو لبا بھی ستےج علما سے بھرا ہوا ہے جب مولانا حسین علی گنگو گئے تھے نا تو حضرت گنگوہی بیمار تھے پڑھانے کے قابل نہیں تھے انہوں نے طالب علموں سے کہا میں پڑھا نہیں سکتا چلے جاؤ کسی اور مدرسے میں کسی اور مدرس اور عالم کے پاس تلا باپ بھاگ گئے کوئی کسی مدرسے میں کوئی کسی درسگاہ میں لیکن مولانا حسین علی وہاں سے نہیں گئے انہوں نے حضرت گنگوہی کی خدمت کرنا شروع کر دی باپ کی طرح انہوں نے ان کی خدمت کی ہے اس بیماری کے عالم میں ایک دن حضرت گنگوہی ان سے کہتے ہیں پنجابی مولوی تیرا سال مر جائے گا طالب علم چلے گئے تجھے اپنا سال پیارا نہیں ہے وقت تیرا دایا ہوگا طالب علموں ایک بات سنو اور پلے باندھ لو جب حضرت گنگوی نے کہا نا تیرا سال مر جائے گا تو پنجابی مولوی نے سادگی میں کہا استاد جی استادوں کی خدمت کرنے سے سال بنا کرتے ہیں کہ مرا کرتے ہیں استادوں کی خدمت کرنے سے سال بنا کرتے ہیں یا سال مرا کرتے ہیں چنانچہ حضرت گنگوئی کو اللہ نے صحت دے دی جب صحت دی حضرت گنگوئی نے فرمایا پنجابی مولوی لے کے آ کتابیں میں تجھے پڑھاؤں مولانا حسین علی جب کتابیں لے کے گئے جملہ سنو جو اس ولی اللہ نے کہا تھا امام الہ نے کہا تھا خدمت کی نا بیٹوں کی طرح طالب علم بھاگ گئے مولانا حسین علی نے حضرت گنگوئی کی خدمت کی تو پڑھاتے ہوئے حضرت گنگوئی نے کہا تھا پنجابی مولوی لے آ کتابیں میں تجھے اس طرح پڑھاؤں گا دنیا تیرا نام یاد رکھے گی اس ولی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ مولانا حسین علی کے لیے امر بن گیا مولانا حسین علی جب پڑھ کے وہاں بچرا میں پہنچے تو وہ بچپن میں دیکھا کرتے تھے جوانی میں دیکھا کرتے تھے گھر میں دیکھا کرتے تھے پھر پڑھ کے آئے تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا کہ قبریں آباد ہیں مسجدیں ویران ہیں قبروں میں کمکما کوئی نہیں مسجدوں میں کمکما دیا کوئی نہیں قبروں پہ بڑے بڑے रोशन روشن ہیں اللہ کا گھر ایک چٹائی کے لیے ترستا ہے اور ریشمی گلاف قبروں پر ڈالے گئے ہیں مولا حسین علی نے دیکھا مسجدیں ویران ہیں قبریں آباد ہیں مسجدیں کچی ہیں قبریں پکی ہیں مسجدیں کچی ہیں قبریں سنگ مرمر سے آراستہ ہیں ان پر سجدے بھی ہوتے ہیں نظریں بھی دی جاتی ہیں نیازیں بھی چڑھائی جاتی ہیں قبروں کا طواف بھی ہوتا ہے غیر اللہ کی پکار بھی ہے عالم و حاضر ناظر اللہ کے سوا اوروں کو سمجھنا یہ عقیدے بھی اپنائے جاتے ہیں مشکل خشاں حاجت رواں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جاننا یہ وہ سب کچھ دیکھتے تھے پھر مولانا حسین علی نے دیکھا کہ جو علماء ہیں مولوی ہیں مبلغ ہیں خطیب ہیں جنہوں نے اصلاح کرنی تھی قوم کی وہ ممبر و محراب کا بارش طبقہ قوم کو سنانے ہے وارث شاہ کی ہیر وہ قوم کو سنانے ہے سیف الملوک وہ قوم کو سنانے ہے جھوٹے قصے وہ قوم کو سنانے لگائے جھوی کہانیاں وہ قوم کو سنانے لگا ہے شیر و شاعری چٹکلے لطیفے من گھر تقائد بزرگوں کے خواب اس طرف قوم کو لگایا اس نے اور بادشاہ کی ہیر کی طرف سیف الملوک کی طرف جھوٹے قصوں کی طرف یہ سب کچھ مولانا حسین علی نے دیکھا اٹک کے لوگوں ارد سے آنے والے لوگوں اور اے علماء کرام مولانا حسین علی کتنا بڑا محدس تھا میں اس کا ذکر نہیں کرتا مولانا حسین علی کا تو سب کتنا مکان تھا میں اس کا ذکر نہیں کرتا مولانا حسین علی کتنا بڑا فکیر تھا میں اس کا ذکر نہیں کرتا مولانا حسین علی کی صرف ایک خوبی کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے شاید مولانا حسین علی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کہانیاں سننے والی قوم کا زیل رب کے قرآن کی طرح موڑ دیا تھا یہ سب سے بڑا کمال ہے مولانا حسین علی کا مولانا حسین علی نے کہا کس سے چھوڑو قرآن پڑھو کہانیاں چھوڑو قرآن پڑھو سیف الملوک چھوڑو قرآن پڑھو مولانا حسین علی نے کہا اور چھوڑ دو مائی بدھی نے نیاز نہیں دتی شیخ ابد القادر جی لانی کو غصہ آ گیا انہوں نے پوری برات کا بیڑا آگے مجمع ہوتا ہے جناب بنی بنائی قوم کہتے جی سبحان اللہ جی بزرگ ہوں دے جا بیڑے گرب کرے یہ تو ولی کی بہت بڑی علامت ہے نا کہ بیڑے گھر کوئی بندہ آگے سے نہیں اٹھ کے پوچھتا مولانا کسور تے بڈی دسی کہ دولے تے دلہن کو بھی کیوں کر چکی کرے کوئی بھرے کوئی کرے موچر والا پکڑا جائے داڑھی والا کیوں بھائی کرے کوئی بھرے کوئی کسور مائی کا گرد کر دیا دولے کو دلہن کو بارہ سال گرک کر دیا پورا بیڑا دبو کے رکھ دیا بارہ سال کے بعد کنارے لگا دیا لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی بزرگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ڈوبے ہوئے بیڑے کنارے لگا دیتے ہیں بندے بھی زندہ ہو گئے دولہ بھی زندہ ہو گیا دلہن بھی زندہ ہو گئی میں اکثر سوچتا ہوں یار اس طبقے میں یہاں بھی اس طبقے کے کچھ لوگ موجود ہوں گے ظاہر بات ہمیں سننے کے لیے آئے ہوں گے اس طبقے کے نوجوان اگر یہاں موجود ہیں کوئی ٹیچر کوئی پروفیسر کوئی کالج اور سکول کا لڑکا یہاں موجود ہے وہ جو تم سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہو مولوی بیان کرتا رہتا ہے اور کبھی عقل کے میں پہ نہیں سوچا اللہ نے عقل نہیں دیا آپ کو علئی سمین کم رجن ال رشید حضرت لوت نے کیا کہا تھا علیہ سمیین کم رجن ال رشید میں محنت کیا کرتا ہوں تک ایک بھی بندے کا پتر نہیں کوئی ایک پروفیسر کوئی ٹیچر کوئی اسکول کا لڑکا کوئی کالج کا پڑا ہوا لڑکا کوئی اٹھ کے نہیں پوچھتا مولوی جی یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے دریا کون سا تھا برات کہاں سے آ رہی تھی کہاں جا رہی تھی نہیں یوں ملوں نہ جو مولوی نے کہا مان لیا بیڑا غرق کر دیا برات والے غرق ہو گئے بارہ سال کے بعد بیڑا کنارے لگا دیا براتی سارے زندہ ہو گئے توجہ کرنا کرناٹک کے لوگوں ارد گرد سے آنے والوں بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے جب یہ بیڑا غرق ہو گیا تھا دبو دیا ہیں تو جہاں سے بارات چلی تھی وہاں اطلاع پہنچی کہ تمہارا بیڑا کیا ہو گیا ہے غرت اور بندے سارے مر گئے مر گئے بندے تمہارے براتی سارے مر گئے ان کی جو بیویاں پیچھے گاؤں میں رہ گئی تھیں انہوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیے ہوں گے بارہ سال تو بعد تر کے بھی پہنچ گئے مولوی جی چلا بھلا رولا پہ ہو ہونا اچھا زنانی ہونا زنانیاں جنانیاں نے اور دے تسی تے ہونا کھپ گیا صاحب کتوں نکل کے آئے ہو یہ تو ساڈیا نے مولوی جی اتنے معاملہ تھا فیصلہ کرو زنانیاں کس دیاں نے کسی نے نہ سوچا کسی نے نہ سوچا بارہ سال گرد کر دیاں بارہ سال کے بعد کنارے لگا دیاں بزرگوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے کس سے سنائے کہانیاں سنائیں وہاں بجرا کا مرد درویش آیا اس نے کہا کس سے چودہ بارہ سال کے اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو کشتی ہے کشتی <اللہ> ہے دریا ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے زندہ پیغمبر مولانا حسین علی نے کہا قرآن پڑھو کشتی ہے دریا ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے زندہ پیغمبر کشتی گردام میں آئی بمر میں آئی گھمر گھیرے چائی لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنے کے قورا اندازی کرو قور اندازی کی گئی نام نکالا گیا تو نام کس کا نکلا حضرت یونس کا لوگ اچھے تھے بہتر لوگ تھے کہنے لگے یار شکل دیکھو صورت دیکھو نورانیت دیکھو چہرے کی معصومیت دیکھو آخر پیغمبر کا چہرہ ہے پیغمبر کا چہرہ ہے یار ایسے لوگ سمندروں میں ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں نا نا نا نا بھائی پھر قرآن دادی کرو دوبارہ قرآن دادی کی گئی دوبارہ جب کوڑا نکالا گیا نام پھر کس کا نکلا لوگوں نے کہا نہیں یار ایسے لوگ سمندر میں ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں چنگے لوگ سر شکر ہے تصیں نہیں سر اللہ کی قسم ہے تسا توڑے پونے ہی کو نہیں سر تو یہ کہنا چاہیے فساد آیا مولویا کا نہیں کہتے ہو اور نہیں کہتے ہو اور نہیں کہتے ہو اب بولتے نہیں سچ نہیں بولتے ہی. اور ڈیروں پر بیٹھکوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے نہیں کہتے ہو مولویا بیڑا گرد کر سیا مولویاں تباہ کر کے رکھ دیا. دو بندی کہتے ہیں ہم سچے ہیں کہتے ہیں ہم سچے ہیں کہتے ہیں ہم سچے ہیں سنی کہتے ہیں ہم سچی ہم کدھر جائیں کس کی مانے کس کی نہ مانے ہم تو جائے ہیں عربی نہیں جانتے گرامر نہیں جانتے ہمیں پتہ نہیں ماضی مظاہرے متکل یہ سیگے کیا ہوتی ہیں میں نہ کیا ہوتا ہے نہ ہمیں اصول کا پتہ نہ قوانین کا پتہ نہ حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ ہمارا کیا قصور ہے مولموں نے ڈیرا گرد کر دیا ہمارا کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو اللہ کو بھی یہی کہنا قیامت والے نے اللہ کو بھی یہی کہنا یا اللہ میں جگت ہاں میں زمیندار ہاں میں دکاندار ہاں میں ملازم ہوں میں تاجر ہوں مولا میرے کول تے سر کورکن کا ویل کو نہیں سی مولا میرے کول تے مرن یوگا ویلا کو نہیں سی مولا میرے کور تے مرن جوگا کا ویلا کوئی نہیں سیرے سی کا ویل نہیں سی مولا میں قرآن کا پتہ, پتہ مول نہ جنت جہنم واسطے مولوی بٹھی نہیں میرا تو قصور کوئی نہیں مجھے تو جنت میں بھیج آ سے اللہ تعالیٰ جواب کے آج شاہ میں جنت بنائی جانا واسطے اچھا جنت بنائی جانا واسطے نہیں کرے گا اللہ اجا تک کے لوگوں نہیں کہیں گے اللہ یہ ادھر قبول نہیں ہوگا کہ میں جاہل تھا اللہ کہیں گے جس معاشرے میں رہتا تھا اس میں نمک خالص ملتا تھا جس ماحول میں رہتا تھا اس میں چائے کی پتی خالص ملتی تھی جس ماحول میں رہتا تھا اس میں دودھ خالص ملتا تھا اٹک میں بڑی گل ہے جس معاشرے میں تو رہتا تھا اس میں میرج خالص ملتی تھی نہیں دودھ خالص نہیں ملتا تھا مرچیں خالص نہیں ملتی تھی نمک خالص نہیں ملتا تھا چائے کی پتی خالص نہیں ملتی تھی اور تو نے دودھ خالص پینا ہوتا پھر کیا کرتا بھینس دروازے پہ باندھتا مرچ خالص استعمال کرنی ہوتی کیا کرتا خود اپنی نگاہوں کے سامنے چکی میں پسواتا اللہ نے فرمایا دودھ خالص پینا تھا تو بھینس دروازے پہ باندھتا تھا نمک مرچ خالص استعمال کرنی تھی تو چکی میں اپنے سامنے پسواتا تھا دین خالص لینا تھا میں نے جو قرآن بھیجا تھا تو نے کیوں نہیں پڑھا ہے اللہ یہ کہ اس وقت اللہ کو کہنا میرے کو سر روکنے کا ویل نہیں تھا اللہ کہیں گے قرآن تو نے کیوں نہیں پڑھا قرآن راستہ واضح کرتا صحیح راستہ کون سا ہے ایک ڈی کاپ کے تھی نہیں جہرے جی باہر بیٹھ کے کہتے ہو نا ارجی برندی یوں کہتے ہیں دوبندی یوں کہتے ہیں شی یوں کہتے ہیں سنی یوں کہتے ہیں اور جناب یہ یوں کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں ہم کس کی مانے اور کس کی سب واسطے دونوں محترم نے جی دونوں ٹھیک نہیں کچھ سلوک لوگ ہوتے ہیں بڑے مہذب وہ کہتے ہیں چھ جی جتنے کوئی لگ گایا لگ گا نیا دوست کہتے نہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں. اور تو نی اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی پر. بڑے خوش ہوتے ہیں جملے کہتے تھی آپڑی نہ ریڑھ تجھے پڑھائی کیا پڑھی جتھے کوئی لگا یا لگا ریڑ دے تجھے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ کی کہتے ہیں جی ہمارا فارمولا بڑا اچھا ہے جی سلو کن جتھے کوئی لگا ہوا میں نے کہا میں رات کو واپس سفر پہ جاتا ہوں میں سرگودے پہنچا جب اپنے محلے میں گیا تو محلے سے جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ محلے کے جڑے چودھری صاحب نے ملک صاحب نے سردار جی نے انہوں دے گھر چوراں سن لائی ہوئی ہے سن دیو سن سمجھ سمجھ تو سمجھ سنجھے چوراں کی لائی لائیے پچھلی دیوار سے شروع کر لینا اندر داخل ہونا مال چوری کر لینا میں نے دیکھا چوراں سن لائی ہوئی ہے چار پانچ چور نے لگ لگے انہیں سن لا میں قریب سے گزرا گھر جا کے سو گیا صبح شور اٹھا چودھری हो کے گھر میں چوری ہو گئی سامان چور لے کے گئے میں محلے داری کی وجہ سے آیا میں نے کہا یار دو بجے گزرا تو میں بھی تھا میں چورسن لائی جائیے تو محلے والے کہتے ہیں مولانا تصویر انہوں نے روکیا نہیں میں آخیا اچھا نہیں یار میں سوچیا جتنے کوئی لگا یار لگا رہ جو. تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پر آئی کیا بڑی جتھے کوئی لگا لگ ہو یہاں لگا رہو مولوی جی اور چور نہیں یہ جملے غور سے سننے ذرا مولوی جی انہوں نے چوری کی ہے ہاں کی ہے وہ چور تھے نہیں بھائی میں ان کو چور کہوں گا تو چوروں کا دل دکھ جائے گا بے کا اور ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے ہیں بھائی نہیں نہیں ہم کسی میری زبان سرے مولانا چوری کی ہے انہوں نے ہاں ہاں کی ہے میرے سامنے کی ہے تو چور نہیں نانا میں ان کو چور نہیں کہتا ان کا دل دکھ جائے گا میں کسی کو چور کیوں کہوں ان کا اپنا فیل ہے ان کا اپنا عمل ہے جب تقرار بڑا تو محلے والوں نے کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہوا اصل چور او نہیں یہ مانتے ہو کہ چوری کی یہ مانتے ہو کہ چوری کی پھر کہتے ہو چور نہیں توجہ کرنا اٹک کے لوگوں یہ میرے شہد کا انداز ہے اور میرے شہر کی للکار ہے اگر چوری کرنے والا چور ہوتا ہے ڈاکہ مارنے والا باقی ہوتا ہے قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے جنا کرنے والا دالم ہوتا ہے تو شرکت کرنے والا مشکل ہوتا ہے جب یہ بات آئے یار بے سرے تو بے تکے نعرے میں یہ کدھروں شروع ہو گیا کدھروں شروع ہو شرک کرنے والا کون ہوتا ہے بولو بولو اس وقت تم کہت ساری زبان سڑے گی ہم کسی کو مشرک مشرقی شرک ہاں قبروں کے سجدے کرتے ہیں تو مشرک نہ جی ہم کسی کو مشرک کے چور مجھے جس ٹائم بندہ چور آ کے اس کا دل ٹھہرا نا اس کا دل نہیں جلتا میں اٹک کی سمجھدار عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں تص ایڈے بھی بچے نہیں کہ وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک ان کی مانے یا ان کی مانے ایڈے بھی بچے نہیں دیکھیے میرے بھائی حضرت موہن اشرف علی صاحب دامت برقاتم الحالیہ اللہ ان کے علم میں عمر میں عمل میں گھر بار میں آل اولاد میں مزید برکتیں تحفرم خدا کی قسم میں کبھی کوئی بڑا حیران ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں اس بندے کے موڈے لو دے نہیں کتنے اداروں کا بوجھ کتنے گھرانوں کا بوجھ پورے ملک کے اپنے والد صاحب کے دوستوں کا خیال ایک بندہ ہے چاروں طرف رہا ہے اللہ ان کو مزید ہمتیں اتافر مزید ہمتیں اتا سر ہمارے اللہ یہ آپ کے لیے قابل احترام ہے میری بات سنے ذرا مولانا اشرف علی صاحب قابل احترام ہے بڑے باپ کے عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت رات ہے اور سوا گیارہ بجنے والے ہیں اس وقت رات ہے ان کا دعویٰ ہے مؤلا شریف علی صاحب کا رات ہے میں آپ کا مہمان ہوں آپ نے مجھے بلایا مہمان بنایا آپ میرے احترام بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں دن میں اس وقت کیا ہے دن میں یہ کہتے ہیں رات ہے میں کہتا ہوں دن میں مجمع میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے وہ بھی سارے واسطے قابل احترام نے جی تو تھی بھی واسطے قابل احترام ہو جی وہ بھی ٹھیک کہ ٹھیک تو بات ہے کرنی ٹھیک یہ کیا بات ہو وہ بھی ٹھیک نے تے بھی ٹھیک نے ایک طرف رات ہے تو ہے تو کروں گا ایک طرف رات ہے ایک طرف دن کا اجالا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک طرف رات ہی رات ہے رات ہی رات ہے اور پیر سے پیر رہ گئے پیران دیاں بلیاں بھی غیر جان دیاں میں یہ رات ہی رات ہے دلیل کوئی نہیں دلیل کوئی, کوئی نہیں پیر سے پیر رہ گئے پیران دیا بلیاں بھی ویر جان دیا پیر کی بلی تھی جتنے مہمان آنے اتنی دفاع میاں کرتی ایک دفعہ اس نے میاؤں کی سات مرتبہ مہمان آٹھ آ گئے مریدو نے کہا درجی ابھی تھی بلی نے میاؤں سات ویری کی مہمان اٹھ آ گئے ٹھیک بنے پیر صاحب نے بلی سے پوچھا تیری میاؤں کدی گلت نہیں ہوئی اب تیاؤں کی سات وی مہمان آ گیا اٹھ کی گل بلی نے کہا مہمان اج بھی سات نے اٹھواں وہابی ہے وہابی وہابیا دا نام تے باہیا بلی بھی نہیں لے سکتے میری بلی بڑی باہیا ہے بڑی شرم والی ہے بلی وہ وہابی دا نام ایک طرف رات ہی رات ہے بارہ سال کے ڈیڑے ڈرو دیے کنارے لگا دیے بابا پاس پتن والا کچے دھاگے دی تنتے بارہ سال خوج الٹے لٹکے رہے ایک طرف رات ہی رات ہے کوئی دلیل نہیں پیروں دیا گلیاں غیر جاندیاں نہیں دوسری طرف دن کا اجالا ہے بیسواں پارہ سورت نم بیسویں پارے کا پہلا سفا قرآن پکارتا ہے کل لا یا کل لا یا من منفی سما واتے ول اردے آسمانوں والی مخلوق نہیں جانتے کون ہے ملائکا کون ہے جبریل کون ہے نیکاہیل کون ہے اسرافیل کون ہے اندرایل کون ہے ہام لی ہر ملائکا کون ہے کی ارواح آسمانوں والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہیں جانتے کون ہے امبیا اولیا اطکیا اچھیا شہبا تھکاہا علما شب زندہ دار تحجد گزار آسمانوں والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہیں جانتے الغیبہ بولو بولو کس کو الغیبہ الغیبہ غیب کو ان اللہ اللہ اللہ عالم غیر ہے تو صرف کون ہے ایک پاسے بلی کی میاؤں ہے ایک پاسے قرآن دا بھی مپارا تو اٹھ کے کہنا وہ بھی سچے نے, نے تو بھی سچے نہیں تو تا بھولا بن گیا تو تولا ہو گیا تو تک وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک طرف بلی کی میاؤں میں جملہ ذہن میں آ گیا میں نے کہا تن دلی کی میاں بھی سمجھ آ گئی پین کتے کی بھاک بھی سمجھ آ گئی نہ سمجھ آیا تو رب دا قرآن سمجھ نہ ہوا جو پکار پکار کے کہتا تھا لاہ گئی وہ سماواتے عالم گئی ال پکار پکار کے کہتا تھا عالم ال غیر ہے تو صرف کون ہے کہا وہ بھی سچے وہ بھی سچے کئی بیچارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں تھی کون ہو جی آلو کون ہے جی یہ بھی ٹھیک نے تو بھی ٹھیک نے یہ بھی درست نے تو بھی درست نے ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے اے تو سانجے اتنی تو گیا جا چکا کئی مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی مچد میں توحید بیاننے کی ہیں دو بندی ہے دو بندی نیشک. دو بندی نہیں پکے دو بندی سکا پن دو بندی صرف دو بندی نہیں دو بندی ابھی مور بھی پائی فردے جس سے ابھی لا لیں گے دو بندی بڑے گا ساری زندگی مسجد میں تو بیان نہیں کی ہائے شیخ کہاں یاد آئے سرگوتا میں تقریر کرتے ہوئے شاہ شاہ قرآن فر, نے فرنام بتا قیامت کا میدان ہوگا ہمارا ہاتھ ہوگا تمہارا گرے ہوگا ہم رب کے سامنے جھنجھوڑ کے پوچھیں گے مولا اردو سن مشرق تنگ کرتے سن اردو سن مشرق کر دے سن ادو یہ چھڑے سا کنڈ دے سن قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں گے مداحمت کی ساری زندگی مولانا بڑے اچھے ہیں جی اچھا جی کیا علامت ایسے ہونے کی او جی انہی مسیح سے ڈبندی بھی نماز پڑھتے ہیں بریلوی بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں مرزائوں میں موقع لا میں جا کسی کو کچھ نہیں کہتے علامت دیکھی بڑے بزرگ ہیں جی بڑے بڑے پیر ہیں چو پہنچی سرکار ہے جی علامت بولتا نہیں بولتا نہیں ہے میں نے کہا قرآن نے کہا کن خیر خیرا امتن اس رج لن ناس تامرو ن بل معروف بتن ہوں نہ حدیث میں آیا بلے ہونی ول آیا میرے نبی نے حجت الوداع میں فرمایا فل جلے گی شاہد الغائد یہ کیسا بولتا نہیں ڈی ولایت سستی نہ بولے بزرگ بولتا نہیں ہے پیسے دو پیسے یہ بھی پالن بولتا نہیں یہ بڑے بزرگ ہیں ان کی بزرگی کی کیا علامت ہے کپڑے نہیں پہنتے ان کے بزرگی کیا علامت ہے یہ کپڑے نہیں پہنتے ہیں گائے بھی نہیں ڈالتی بکری بھی نہیں ڈالتی درندے بھی نہیں ڈالتے حیوان بھی نہیں ڈالتے کپڑے نہ پہننا جانوروں کا کام ہے کپڑے پہننا انسانوں کا کام وہ انسانیت ہے جو نکل کے درندہ بنے کھلوتا یہ کہتا ہے پہنچی ہوئی سرکار اصل تو جی سارے دشانے ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہ ایک بندہ آیا نا پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے کر کے جو اندر گیا نا تو اس نے دیکھا بھی دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں ایک نے ہاتھ باندھ رکھے دوسرے نے چھوڑ رکھے سمجھ گیا, سمجھ گیا ہو? ایک نے باندھ رکھے ہیں یہ سین ہے سین سین دوسرے نے چھوڑ رکھے ہیں یہ سین ہے یہ کون ہے शी. ایک نے باندھ رکھے ہیں یہ سین ہے ایک نے چھوڑ رکھے ہیں ہوں تے جناب اس تو تے بڑے مقابلے ہون دے جے مولوی چیلنج کرتے جی ہاتھ ہاتھ بنو اتھے بنو جی کوئی ثابت کرے ہتھی بنو میں دہ لکھ دیاں گا دہ لکھ دیاں گا مجھ سے ایک بندے نے پوچھا مولانا ہاتھ کہاں باندھنے جائیں میں آ کے اگلی سائڈ سے ساری پور ہو گئی پیچھے بن اگلی تے ساری پور ہے کس بات پہ لڑایا جا رہا ہے قوم کو قوم کو لڑایا جا رہا ہے ہاتھ باندھنے پر اشتہار بازی ہوتی ہے علماء کرام کس طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو ایک نے ہاتھ کھول رکھے ہیں دوسرے نے باندھ رکھے ہیں یہ نیا بندہ تھا اندر داخل ہوا اس نے دیکھا بھائی وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اس نے چھوڑ رکھے ہیں اس نے باندھ رکھے ہیں پت نہیں اے سچا پتہ نہیں وہ سچا پتہ نہیں اے ٹھیک ہے پتن نہیں او ٹھیک ہے پہلے سوچتا رہا پھر اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا ایک باندھ لیا ایک چھوڑ لیا ایک باندھ لیا دوسرا اوپر سے کوئی سمجھدار بندہ آیا اس نے کہا اے وہ سین جس بندے ہوئے سی اے جس چھوڑے ہوئے نئے شی نے تم بچ کی بنائے تے اس نے کہا سلو کن ہم کون ہیں سلو کن ہم لڑتے نہیں ہیں جی ہم نہیں فساد نہیں کرنا چاہتے جی ایسی رونا نہیں پانا چاہتے جی ہم تو سلو کن لوگ ہیں جی یہ بھی نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا میں نے سوچا پتہ نہیں ہے سچا کیوں سچا میں ایک بن لیا ایک کھول لیا فیصلے کیا مت والے دن گے اے جنت چ گیا اس نال تر جاؤں گے اے گیا اگر موقع بھی اسی نارے دسیا سمجھا چاہا ہاں سمجھا چنگا ارب کیا کرنا چاہتا تھا ایک دے بھولے ہو گئے ہو ایک طرف قرآن کی دلیلی ایک طرف صرف قصے کہانیاں ہیں اور تم کہتے ہوئے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے ہم کس کی مانے کس کی نہ مانے ایک طرف کہانیاں لوگ گھرتے ہیں قصے لوگ گھرتے ہیں ساتویں درجے کی کتابیں لوگ بیان کرتے ہیں دوسری طرف علماء حق قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں ایک کہتا ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں دوسرا اٹھا اس نے کہا وہ داتا ہے تیسرا اٹھا اس نے کہا وہ گنج بخش ہے چوتھا اٹھا اس نے کہا وہ دستگیر ہے پانچواں اٹھا اس نے کہا وہ لج پال ہے وہ لج پال ہے وہ کھوٹی قسمتیں ہے کھڑی کرتے ہیں شاید مجھے پھر موقع نہ ملے آج بہت دنیا آئی ہے دوسرے طبقے کے لوگ بھی آئے ہوں گے شاید مجھے پھر موقع نہ ملے یہی بات کرنا چاہتا ہوں اٹک میں ہوں اسلام آباد کے قریب ہوں اور بری امام کے قریب ہوں میرے شہ کہا کرتے تھے شہ تری قبر کو اللہ منور کر اللہ تری قبر کو منور کر دے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جہے پنڈی تقریر کرن جاؤ نا اس پنڈ کے نیڑے تریڑے جڑا بزرگ پوجیا جا رہا نا اس دا نام لے کے آخیا کرو بھائی اس پلے ککھ نہیں پلے بری امام کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے بڑی بڑی امام بڑی میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی میں بڑی سلو کن جیسی بات کرنے کا آدی بندہ ہوں بالکل اٹیک نہیں کرنا چاہتا دوسرے طبقے کا کوئی بندہ یہاں ہے میری بات ذرا غور سے سنے خدا کے لیے غور سے سنے میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا امام کھوٹی قسمت کھڑی کرتا ہے فرض کرو میں نے ایک منٹ کے لیے مانا کہ قسمت کھوٹی ہو جائے تو بری امام کھری کر دیتا ہے بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے کھوٹی کون کرتا ہے بولو ایک میری پھر بولو اللہ اللہ کھوٹی کرن پہ لگو ہے بری امام کھری کرن پہ لگو ہے اے علماء کرام اللہ ساما یا ساما اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو چنگی شیاں دی نسبت اپنے مابوبا والے پاس تو بھاری دی نسبت مزہ تے نا تو تم کھوٹی بھی بری کرتا تے کھری بھی گردے میں پتھری ہو گئی ہے دوسرا شیطان کا چیلہ قریب کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے گل گلی کو نہیں پیر دکھارے جان جان اے محکمہ پتھریاں کھان کا اللہ انہوں نے سپرد کیتا کیا اولاد کوئی نہیں سلطان بہو جا نا. یہ محکمہ ان کے سپرد جوڑا چوا ہو گئی شاہ جیونے جا یہ ہا کھن والا محکمہ اللہ شاہ جیونے والے نے سپرد کیتا آر باب متفر اربا تو متفر ریر امل واحد ال کہ وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں اے مشرق تیرے تو بڑا زلیل بھی کائنات کو علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجان پتھر پڑے ہوئے وہاں قبر کے اوپر ایک بندہ آیا اس کے اس میں اسفل میں تکلیف ہے اس نے پتھر لیا مر دیا دو آیا اس دی زبان ہی تکلیف ہے اوہ چک کے زبان کے مار مجھے کہاں کہاں دلیل ہوتا پھرتا ہے اگر کھری قسمت بری امام کرتا ہے تو بندیال بھی پوچھتا ہے کھوٹی کون کرتا ہے بولو دو جواب کھوٹی کرنے والا کون ہے صدر صاحب نے حلف اٹھایا داتا دربار وزیر اعظم نے حلف اٹھایا داتا دربار وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا داتا دربار گورنر نے حلف اٹھایا داتا دربار وزیروں نے حلف اٹھایا داتا دربار ٹیم جیت کے آئی داتا دربار وزیر اعظم کی کرسی الٹ گئی اخبار نویسوں نے پوچھا کیا ہو گیا اللہ دی مرضی بھائی ہو جانا حضرت علی اجمری کو کہ کھو لیے جب دی کرسی تو دسا دربار کھوئی گئی تھے اللہ ما یا کم اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو اور سنو شیخ القرآن کا شاگرد کہتا ہے قسمت کھڑی وہی کرتا ہے جو کھوکی کرتا ہے شفائیں وہی دیتا ہے جو بیمار کرتا ہے گردے سے پتھری وہی وہ نکالتا ہے جو پتھری گردے میں تم نے کہا داتا ہے گنج بخشیں دستگیریں حصے آلم ہے چھپر فاڑ کے دیتے ہیں لجپال ہے لجپال اے لجپال لج لج سارے قریب رہے جی لجپال جڑے جہ ہاں اے یہ سیب رہتے جی جد بھی الیکشن لڑن ان سندوک جو نکل نکلتا ان نہ قروشیاں کو لا دے جے جی ہمیشہ لوگوں کی لجے پالتے دیکھو تو جی انہ دے اختیار چند ہایو شیخ شیخ قرآن فرمایا کرتے تھے اور جی اختیار اور غلام اللہ درتا معلومات ہے اختیار نہیں اگر تمہارا پیر لجپال ہوتا قریشیوں سے شکست اللہ دی قسم جڑے الیکشن ہوئے نا بے نظیر نواز شریف دے ہوں سن الیکشن یہ خود ہارے خوشاب دے اندر ٹواڑیا الیکشن لڑیا ٹواڑیا کے سر تے ہاتھ رکھیا انہوں نے میرے نبی کے زمانے میں ایک مدعی نبوت اٹھا تھا مسلما مسلما اس نے میرے نبی کو خط لکھا تھا ادھی دنیا دا میں نبی ہوں ادھی دے تسی نبی ہو نبی باغ نے جواب لکھوایا مم محمد الرسول اللہ الا مسلم تم جھٹ ہو اس کے بڑے مرید بن گئے بڑے امتی بڑے کلمہ پڑنے والے ایک دن اس کے امتی اسے کہتے ہیں حضرت جی او جہاں مدینے والا نبی ہے نا تے سورت اتریے ہاتھی والی سورت الفیل الم ترا کئی ففال ربو کب بھی تعریف نبی ہو تے کوئی سڈے واسطے بھی ہاتھی والی سورت جہی ہے یہ ہونی چاہیے او اتری پی ہے جھوٹوں کا کیا اتری ہے اب جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ تو بڑا مزہ حاصل کریں گے پھر بھی جو ترجمہ کرنا پڑے گا تو اتنا لطف نہیں رہے گا کہتا اتری پڑی ہے سنو الفیل اور الفی لو ملفیر بماد را کا ملفیر الفیلو ملفیر ومادر را کا ملفیر مل مل لہو زمبن کثیر وخرتو تم تویل ہاتھی کیا ہوتا ہے ہاتھی تو کیا جانے ہاتھی کیا ہوتا ہے اس کی پوچھل چھوٹی ہے تے سند اس ہوں تو سن اسے سورت ہوتے وہ جو بدھ ہی تھا تھنا جھوٹا اس کو کسی نے کہا اس کے امتیوں نے جھوٹے امتیوں نے حضرت جی اور جہاں مدینے والا نبی ہے نا وہ چھوٹے بچیاں نار بڑا پیار کرتے نے لوگ بچے اٹھا کے لاتے ہیں وہ اپنی لوام مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ تھی بھی سارے نبی ہو کہ سب بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نے حکم دو بچے پیش کیتے جان اس اگر کل سارے بچے پیش کیے جائیں بچے آ گئے اس اپنا پلیت ہاتھ ان سر پھیرا تے پلی تھوکو بڑی رونق لگی رہی دو چار پانچ دن پھر ایسا ایسے بچے کم ہونے لگے تو پوچھتا کیا ہوا ہے بچے کیوں نہیں آتے امتی وہ متی چوپ میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے انہیں کہا جناب کیا بتائیں جس جس دے منہ تھوک پائی جے جی گونگو جس جس دے سر تے ہاتھ رکھے جے گنجا ہو ادیب یہاں بیٹھے ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اے مسلمان ہر سرمہ ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی اے ہر ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہوا کرتا ہر لب میرے نبی کے لواب کی طرح نہیں ہوتی اے مسلما تجھے کون بتائے یہ ہاتھ وہ تھا زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی آسمان کی طرف اٹھائے تو چار دوکڑے ہو جائے مسلمان تجھے کون بتائے یہ تھوک وہ تھوک تھی کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا جس جس دے سر پہ ہاتھ رکھے گنجا کر دتا جس جس دے منہ تھوک سٹی گونگا کر چڑیا انہیں لجپالا پالا لجپالا جس جس کیڈیٹ نے سر پہ ہاتھ رکھا بیچارے نو گنجے ہی کر چڑیا اور لج بہنا عزت لج بہنا عزت, عزت پالنے والا کون ہے اور ایٹ کے لوگوں یہ شیشیاں تے لکھوا واسطے رکھی ہوئی جے یہ صرف تے چھپان واسطے رکھی ہوئی جے یا ان ایتوں کا مفہوم بھی سمجھتے ہو اللہم مالک الملک تو دل ملک منتشا تند ملک منتشا تو زور سے بولو زور سے بولو ب تو عزو عزت دینے والا کون ہے تو پھر لجبال کون ہے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے تمہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی حقیقت کدھر ہے افسانہ کدھر ہے تمہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی دن کدھر ہے رات کدھر ہے تمہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی آسمان کدھر ہے زمین کدھر ہے تمہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی پستی کس طرف ہے بلندی کس طرف ہے تم نے دونوں کو ایک ترازو میں تول دیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھے وہ کہتے ہیں لجپال ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں بیٹے دیتے ہیں عزتیں دیتے ہیں کرسیاں دیتے ہیں اقتدار دیتے ہیں مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں اور سنتے رہتے ہو نہیں ہمارے سرگود بڑی بات کرتے ہیں لوگ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظرے کرم ہے میرے حضرت صاحب نے دیے ایک طرف کہانیاں مکولے لجپال ہے دستگیر ہے دوسری طرف رب کا قرآن ہے بلدین تدعون من دون ما یملکون من نت ما جملی کو نہ کتمیر کتمی کتمی کسے کہتے ہیں کھجور کی گٹھڑی کے اوپر ایک باریک سا پردہ کسی کم کا نہیں کوئی قیمت نہیں اللہ نے فرمایا تیرے نقطۂ نگاہ نال کوئی قیمت نہیں میرے ہاں بڑا قیمتی ہیں مولا کیسے قیمتی ہیں فرمایا گٹھلی پہ یہ چھلکا پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کتاس کی طرف نہ جائے اور گٹھلی کی کتاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ جائے پردہ جو ہوا تو اور بردش جو ہوا بردش جو ہوا برد کا کیا میں نے پردہ ہے نا بئی اس کے درمیان پردہ ہے پردے کا کیا کام ہے دونوں جہانوں کو ملنے نہیں دیتا جو یہاں سے چلا گیا اس کا جہان الگ ہو گیا دنیا والا جہان الگ ہو گیا فرمایا جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو لجپال سمجھ کے غس آزم سمجھ کے دستگیر سمجھ کے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کے وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں کہا کہا وہ کھجور دے مالک نہیں کہا وہ کھجور دی گٹھلی دے مالک نہیں نہیں کہا حالانکہ کھجور کی کیا قیمت ہے اللہ نے فرمایا پھر بھی کھجور کم دیے گٹھلی نہیں کہا اللہ نے فرمایا گٹھلی پھر بھی کم نہیں تو تیجے دیہے کم آدھی ہے نہیں آجے دن کم آدھی ہے نا جب سارے مولوی اکٹھے ہوتے ہیں کل شریف آج کیا کل شریف ہے آج ساتہ شریف ہے آج دسویں ہیں آج بیسویں ہیں آج چالیسویں ہیں ہمارے ہاں بڑا رواج ہے مجھے اٹکتا نہیں پتا ہے ہمارے بندے آل اترا ریشمی کپڑے بسترے چارپائیاں خشک فروٹ یہ پیر ٹرک بھر کے لے جاتے ہیں ٹرک بھر کے اور گھر جا کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ انہوں کا بندہ ایک اور مار یا اللہ مار انہوں کا بندہ, بندہ ایک اور وہ کھجور کے مالک نہیں, نہیں, نہیں کہا وہ گٹھلی کے مالک نہیں کہا گٹھلی پھر بھی کم دی کھجور پھر بھی کم دی فرمایا کھجور دے جا پردا ہے تیرے حساب نو کسی کم کا نہیں اس پردے کے مالک نہیں مالا کہنا تو یہ چاہتا تھا کسی شہر مالک نہیں زرے مالک نہیں تو کہنا ما یملی کو نم شی ماں یملی کو نرت ان ایڈا لمبا چکر لائے آئی کھجور گٹھلی پردہ ہائے مولا حسین علی و مولا حسین علی تجھ پہ جاؤں قربان فرمایا یہ مثال اس لیے دی اللہ بتانا چاہتے ہیں اور لوگوں قبر نو نمجو کھجور کی طرح گٹھلی سمجھو میت کی طرح پردے نو سمجھو کفن کی طرح میرے سوا جن کو تو پکارتا ہے وہ تے اپنے کفنا دے مالک بھی کوئی نہیں ما یم لکو نمین کتنی ماں یم لکو من کتنی یہ سارے علماء بیٹھے ہیں بریلوی بھی فقہ حنفی مانتے ہیں دوبندی بھی فقہ حنفی مانتے ہیں یہ سارے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے فقہ حنفی کیا کہتی ہے اگر کسی بندے نے کسی مردے سے کفن چرا لیا اور جرم ثابت ہو گیا اسلامی حکومت ہوئی حکومت ملا عمر کی ہو حکومت ملہ عمر, عمر کی ہو ملا عمر کی حکومت ہو کفن چور پکڑا جائے ہاتھ کٹنگے بولو بولو نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے کیوں ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری والے شاید کوئی مالک ہو گئے مردہ چونکہ کفن کا مالک نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ بتائیں علماء ایک محلے میں بندہ فوت ہو گیا لا بارش ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اس کو کفن دینا ہے زکات دے پیسے دے, سک دے, دے, سک دے, دے سکتے ہو دے سکتے ہو نہیں دے سکتے زکات دے پیسے کا کفن میت کو نہیں پہنا سکتے کیوں پھر کا حلفی کہتی ہے زکات میں تملی شرط شرط کہ جس کو آپ زکات دیں وہ اس چیز کا کیا بنے مالک بنے مالک بنے مردے میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے لہذا زکات والے پیسے کا کفن ستے हैं हैं اے خدا دا ناج کل اٹکے اج نہ کہنا بندیالوی صاحب آئے سن وہ کہہ گئے نے کفن چرایا کرو جی کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بات ملے نہ ملے تو آپ ایک الزام لگا دیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں علماء بیٹھے کا جی سدا دے گا کوڑوں کی قاضی سزا دے گا جیل میں ڈال دے قاضی سزا دے جلا وطن کر دے لیکن چور والی سزا نہیں دے گا کیوں مردہ اپنے کفن کا مالک اور جنہوں دا کفن اپنے اختیار اچ نہ کہتا ہے وہ مشکل کشا ہے وہ داطار ہیں وہ گنج بخش ہیں وہ دستگیر ہیں وہ غصے آدم ہے پلٹی جا کر چلو دو کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں نکل گئی بات یاد ہے آپ کو مولانا حسین علی نے کہا بارہ سال دے کسے کس چھوڑو کشتی ہے دریائے وچ زندہ پیغمبر ہے کشتی آئی گردھام میں بھمر میں قرآن دازی کی گئی تیسری دفعہ قرآن دازی کی گئی نام پھر کس کا نکلا نام پھر کس کا نکلا اٹک کے لوگوں اٹک کے لوگوں تری ویری نام حضرت یونس کا نکلے بندے آلوی ایک جملہ کہنے لگا ہے. کان دل کی کھڑکیاں کھول کے میرا جملہ سنو تیسری دفعہ نام حضرت یونس کا نکلا گل انج بن گئی اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باوے تو کشتی ڈب دیے پیغمبر کشتی چ باوے چاوے کشتی ڈوب دیے پیغمبر کو کشتی سے نکالا جائے پیغمبر کو نکالا جائے تو کشتی تیرتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا اور لوگوں کشتوں کا دبانا اور کنارے لگانا یہ نبیوں بلوں کے نہیں میرے اختیار بھی ہیں مولانا حسین علی نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے کس سے کہانیاں سننے والی قوم کا جو ذہر تھا وہ کس طرح موڑ دیا مولانا حسین علی نے کہا قرآن کی طرف آؤ قرآن پڑھو قرآن روشنی ہے قرآن نور ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا جو میں کہہ نہیں سکا موضوع میرا دوسری طرف نکل گیا کہنا میں یہ چاہتا تھا آج کی محفل میں اللہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جس مسئلے کے منوانے پر دیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے سب سے زیادہ زور جس مسئلے کے منوانے پہ اللہ نے دیا وہ مسئلہ کون سا ہے آبی. یہ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے بھائی نے اعلان ہے ہر سال ربیع الاول کو ہوگا یہ پروگرام انشاءاللہ شاء اللہ ہر سال ہوگا دعا کریں اللہ ہماری زندگی کرے لازمن یہ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ یہیں سے بات کو پھر شروع کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دن کو اللہ, اللہ جی دی مزدور کون نہیں تم لائی دو پتھر شاہ